آج کا جو میرا پیغام ہے وہ ایمان کے تعلق سے ہے ایمان کیا چیز ہے ایمان کس کو کہتے ہیں ہم کیسے اپنے ایمان کو اور زیادہ بڑھا سکتے ہیں انکریز کر سکتے ہیں اکثر میرے دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ہم ایمان کے بارے میں غلط کانسیپٹ رکھتے ہیں اور بیشتر اوقات جس چیز کو ہم ایمان سمجھتے ہیں وہ ایمان نہیں ہے کچھ اور ہوتا ہے وہ شاید ہمارا نالج ہے ہماری ہیں یا کسی اور چیز کو ہم ایمان سمجھ لیتے ہیں اور پھر ہم اس کے سہارے خدا کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں خدا سے برکت لینا چاہتے ہیں شفا لینا چاہتے ہیں اور پر جب ہم ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہیں تو پھر بہت سی پریشانیاں اور مایوسیاں ہماری زندگی میں آ جاتی ہیں پچھلے مہینے سے میرے دل میں یہ بات تھی کہ میں ایمان کے تعلق سے پیغام اس کلیشیا کے لیے دوں اور جو میرا نیکسٹ میسج ہے اگلے سنڈے کو وہ سفرنگ کے تعلق سے ہے مصیبتیں اور مسائل کیوں ہماری زندگیوں میں آتے ہیں سو so مہربانی بھی اس میٹنگ میں بھی آئیں تاکہ یہ دونوں دونوں میسج مل کر آپ کی ایک انڈرسٹینڈنگ کو ایک ایک تعلق سے یہ کمپلیٹ کریں گے یہ بڑی ایمان بڑی سنجیدہ چیز ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے گہرے طور پر تاکہ ہم اس کے مطابق آگے بڑھ سکیں چل سکیں پہلی چیز جو میں ایمان کے تعلق سے بتانا چاہتا ہوں یہ ہے ایمان کیا ہے ایمان کا مطلب ہے خدا کو جاننا تو نو گاڈ خدا کی نیچر کے بارے میں جاننا خدا کی فطرت کے بارے میں جاننا خدا کے کلام کے بارے میں جاننا خدا کی ذات کے بارے میں جاننا خدا کو جاننا خدا کیا ہے یہ ایمان ہے آج ہم نے اس خدا کے بارے میں نالج کو یا ریلیشن شپ کو اس کے اس کے لیے ایک متبادل ہم نے طریقہ اڈاپٹ کر لیا اور وہ کیا ہے ہیلنگ پریئرس یا کوئی مصیبت آ اس کے لیے دعا کے والی دعا, دعا دعا ایمان کا متبادل نہیں ہے ایمان دعا کا متبادل نہیں ہے لکھے بغیر ایمان کے خدا کو پسند آنا ناممکن ہے جب تک ہم ایمان کو سمجھیں گے نہیں ہم ایمان رکھ نہیں سکتے ہمیں ایمان تو موجود ہے لیکن ہم نے اس ایمان کو ایکسرسائز کرنا ہے استعمال کرنا ہے تاکہ ہمیں برکت مل سکے اکثر جو ایماندار ہیں وہ کرائسس بلیورس ہیں, ہیں. جب مصیبت آتی ہے وہ خدا کے پاس آ جاتے ہیں اس میں کوئی برائی نہیں خدا کے پاس آنا چاہیے لیکن صرف مصیبت اور پریشانی کے وقت ہی نہیں بلکہ ہر وقت ہر ایریا میں ہر روز ہمیں خدا کے پاس آنا چاہیے سو so بیسیکلی ایمان کیا ہے خدا کو جاننا ٹو نو گاڈ خدا کے کاموں کو جاننا خدا کی ذات کو جاننا خدا کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ کو رشتے کو بلڈ اپ کرنا گہرا کرنا مضبوط کرنا یہ ایمان ہے اگر یہ چیز آپ کی زندگی میں نہیں یہ رشتہ اور یہ نالج خدا کے بارے میں آپ کی زندگی میں نہیں تو آپ جو کچھ مرضی سمجھیں کہ میری زندگی میں بہت ایمان ہے آپ کی زندگی میں کچھ بھی نہیں ون ٹو پرسنٹ فیت آپ کی زندگی میں ہے چھوٹا سا ایمان آپ کی زندگی میں ہے چھوٹا ایمان چھوٹے معاجات کو حاصل کرتا ہے بڑا ایمان بڑے معاجات کو حاصل کرتا ہے چھوٹے ایمان سے چھوٹے کام ہوتے ہیں بڑے ایمان سے بڑے کام ہوتے ہیں یسو مسیح نے انا جھیل مقدس میں کئی جگہ پر فرمایا تیرا ایمان بہت بڑا ہے اور کسی کے بارے میں خدا نے کہا اس عورت کا ایمان بہت بڑا ہے میں نے تو بنی اسرائیل میں بھی ایسا ایمان نہیں دیکھا شخص کا ایمان بہت بڑا ہے بڑا ایمان بڑے معجزاد کو حاصل کرتا ہے چھوٹا ایمان چھوٹے معجزات کو حاصل کرتا ہے اور میں چاہوں گا سارے ٹائم میں جو ایمان کے تعلق سے میں چیزیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ تک پہنچا سکوں ایک وقت تھا دنیا میں ایک بہت بڑا خادم تھا سیونٹیز میں ایٹیز میں جسے لوگ جیم بیکر کے نام سے جانتے تھے اور کہا جاتا ہے کہ جیم بیکر دنیا کا سب سے بڑا ٹیلی تھا یعنی اس کی جو منسٹری تھی وہ ٹیلی وین پر سب سے زیادہ تھی اور تین ہزار اس کے ملازم تھے اسٹاف ورکر تین ہزار اس کے اور اس کی جو سالانہ انکم تھی اس کو جو پے ملتی تھی تیس لاکھ ڈالرز اس کو سالانہ پے ملتی تھی اور اس کی منسٹری کا جو دو دنوں کا خرچہ تھا وہ ایک لاکھ ڈالر تھا دو دنوں میں جو اس کی منسٹری پیسہ اسپینڈ کرتی تھی وہ ایک لاکھ ڈالرز تھے دنیا کے 52 ملکوں میں اس کی منسٹری تھی اور امریکہ کی پچاس سٹیٹس میں اس کی منسٹری تھی لیکن 81 میں جب اس پر کیس ہوا اور اس کو پینتالیس سال کی قید ہوئی فورٹی فائیو ایئرس کی قید جم بیکر کو ہوئی اور وہ قید میں ڈال دیا گیا اتنا بڑا وہ ٹیلی وینجلسٹ تھا اور اتنی بڑی اس کی خدمت تھی اور وہ اپنی اپنی گواہی میں ان دنوں میں بتاتا ہے زبردست معاضہ میری منسٹری میں ہوتے تھے اور یہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی منسٹری کاؤنٹ کی جاتی تھی روپے پیسے کے تعلق سے اور چونکہ وہ ایک ٹیلی ویژن اداکار تھا وہاں سے وہ کنورٹ ہوا اور مسیحت میں آیا تو جب وہ میسج دیتا تو اس کے میسج میں اس کا وہ سارا اسٹائل اور وہ ساری اداکاری اس اس مقبول بنا دیا کہ وہ اپنے وقت کا سب سے بڑا ٹیلی وینجرس تھا اس کو پینتالیس سال کی قید ہوئی ایٹی ون میں اور جب وہ قید میں گیا اور اس نے وہاں پر بائبل پڑھنا شروع کی دعا کرنا شروع کی روزے رکھنے شروع کیے خدا نے اس کی پینتالیس سال کی جو قید تھی اس کو پانچ سالوں میں تبدیل کر دیا پانچ سالوں کے بعد اس کو رہائی مل گئی لیکن جب جیمبیکر رہا ہو کر واپس آیا اور اس نے منسٹری کا دوبارہ سے آغاز کیا تو وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میں میسج بھی دیتا تھا بھی ہوتے تھے بڑی شفا بھی ملتی تھی میں دنیا کا سب سے بڑا ٹیلی ایونجلسٹ تھا اور دو ایک لاکھ ڈالرز دو دن میں میری منسٹری سپینڈ کرتی تھی تیس ہزار میرے ورکرز تھے جو پوری دنیا میں کام کرتے تھے لیکن اس نے ایک بات کا اقرار کیا کہ میں خدا کو پرسنلی نہیں جانتا تھا خدا کے ساتھ جو میرا شخصی رشتہ تھا پرسنل نالج اور پرسنل ریلیشن شپ جو میں خدا کے ساتھ رکھتا تھا وہ نہ ہونے کے برابر تھا میں صرف سے سے تجربے سے فائدہ اٹھا رہا تھا اور خدا مجھے استعمال کرتا رہا اور ایک وقت اس کی زندگی میں آیا جب اس کی ساری منسٹری جو تھی وہ ختم ہو گئی اور پانچ سال خدا کے خدا جیل کے اس کی زندگی میں لایا تاکہ وہ خدا کے ساتھ اپنے رشتے کو ڈیولپ کر سکے خدا سب سے زیادہ جس چیز میں ہماری زندگیوں میں دلچسپی رکھتا ہے وہ موجات نہیں ہیں وہ رشتہ ہے خدا روز آدم کو ملنے کے لیے آتا تھا خدا ہمارے ریلیشن شپ میں دلچسپی رکھتا ہے خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کریں سٹرونگ کریں گہرا کریں اور خدا کو جانیں کون سی چیزیں خدا کو پسند ہیں وہ چیزیں اپنی زندگی میں لائیں کون سی باتیں خدا کو پسند نہیں ہیں وہ چیزیں اپنی زندگی میں سے نکال دیں اس کو ایمان کہتے ہیں شفا پانا ایمان نہیں ہے دعا کا جواب ملنا ایمان نہیں ہے نوجاد کو حاصل کرنا ایمان نہیں ہے بلکہ خدا کو جاننا خدا میں قائم رہنا خدا میں بڑھنا خدا میں ترقی کرنا یہ ایمان ہے جب ابرانیوں تین باغ میں ایمان کی جو ہماری بنیادی باتیں ہیں چھ باتیں جب پولوس رسول وہاں پر بیان کرتا ہے اور اس میں وہ ایمان کو بیان کرتا ہے اس ایمان کو وہ کیا کہتا ہے خدا کی جانب ایمان ابرانی تین باب اس کی پہلی چھ یاد میں لے کر ہے فیت ٹوڈس گاڈ ایمان کیا ہے ایمان یہ نہیں کہ مجھے شفا مل جائے گی ایمان یہ نہیں کہ معاوضہ ہو جائے گا ایمان یہ نہیں کہ خدا میری دعا کا جواب دے گا فیت ٹوڈس گاڈ ایمان یہ ہے خدا کو جاننا ایمان کیا ہے خدا کو جاننا اور یہ پہلی چیز میں ایمان کے تعلق سے آپ کو بتا رہا ہوں ایمان یہ ہے خدا کو جانے نو گاڈ نالج اباؤٹ گاڈ خدا کیا ہے کیا چاہتا ہے اور کیا نہیں چاہتا ہے. یہ آپ کی زندگی میں ایمان کی بنیاد ہے اور اگر یہ بنیاد آپ کی زندگی میں قائم ہے تو پھر معد بھی آپ کی زندگی میں ہوں گے شفا بھی آپ کی زندگی میں ہوگی برکت بھی آپ کی زندگی میں ہوگی دوسری بات ایمان کے تعلق سے بہت سے لوگ ایمان اور جذبات میں تمیز نہیں کر سکتے ہیں امتیاز نہیں کر سکتے ہیں بہت سی زندگیوں میں میں نے دیکھا ہے کہ ایمان نہیں ہے صرف جذبات ہیں اور وہ جذبات کو ایمان سمجھتے ہیں جب دن اچھے ہیں جب بدن میں شفا ہے جب موجات ہو رہے ہیں تو یہ ایمان ہے تب خدا اچھا ہے جب اچھے دن ہے تو خدا اچھا ہے جب برے دن آ تو خدا برا ہے جب حالات برے ہو گئے جب شفا نہیں ہے جب برکت نہیں ہے جب معات نہیں ہے تو خدا سم ویئر ہو گیا خدا غائب ہو گیا ہے ایمان غائب ہو گیا ہے عزیز یہ ایمان نہیں ہے یہ جذبات ہیں ایمان میں اور جذبات میں ڈفرینشیٹ کرنا سیکھ لیں ایمان اور جذبات دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں جذبات فلکچویٹ کرتے ہیں اتار چڑھاؤ نشیب و فراز جذبات میں آتا ہے کبھی جذبات اچھے ہوتے ہیں کبھی جذبات برے ہوتے ہیں کبھی خوشی کے جذبات ہیں کبھی غم کے جذبات ہیں جذبات میں اتار چڑھاؤ آتا ہے لیکن ایمان میں اتار چڑھاؤ نہیں آتا ہے کیونکہ خدا میں اتار چڑھاؤ نہیں آتا ہے خدا ایک یکساں اور ایک اسٹیبلت ہے حقیقت ہے خدا کبھی تبدیل نہیں ہوتا ہے خدا میں اتار چڑھاؤ نہیں ہے جب خدا کے ساتھ ہمارا رشتہ ہے جب ہم خدا میں قائم اور ہیں, تو ہمارا ایمان فلکچویٹ نہیں کرے گا کبھی ایمان جو ہے وہ نائنٹی ڈگریز پر ہے اور کبھی ہمارا ایمان ٹین ڈگریز پر ہے عزیزو یہ ایمان نہیں ہے جذبات ہیں آپ جذبات کے سہارے شفا اور موجدات کو حاصل نہیں کر سکتے ہیں ایمان انشیکبل ہے ایمان ایک ایسی قوت ہے جو ہلائی نہیں جا سکتی ہے کیونکہ خدا کو ہلایا نہیں جا سکتا ہے ہمارا ایمان خدا کی ذات پر ہے خدا کی شخصیت پر ہے خدا کے وعدوں پر ہے خدا کے کلام پر ہے جو لا تبدیل ہے اور لا تبدیل خدا پر جو ہمارا ایمان ہے وہ قبل ہے موجات ہوں یا نہ ہو خدا پر ہمارا ایمان ہے شفا ملے یا نہ ملے خدا پر ہمارا ایمان ہے چاہے کھیت کا سارا حاصل جاتا رہے خدا پر ہمارا ایمان ہے طویلوں میں سے موایشی نکل جائیں خدا پر ہمارا ایمان ہے خدا موجود ہے جذبات اور ایمان اس میں امتیاز کرنا سیکھیں آپ کے لیے شفا کی دعا کی گئی ہے اور آپ شفا کو فیل نہیں کر رہے ہیں اپنی باڈی میں آپ شفا کو محسوس نہیں کر رہے آپ ہیلنگ کو اپنی باڈی میں فیل نہیں کر رہے کہ وہ مینیفیسٹو علامت بیماری کی وہی ہیں اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے خدا نے شفا دینا شروع نہیں کیا ایمان یہ ہے اگر علامتیں وہیں موجود بھی ہیں خدا میری زندگی میں شفا کا کام کر رہا ہے اور ایک دن میری زندگی میں مکمل شفا آئے گی از نیور ایمان کبھی بے دل نہیں ہوتا ہے ایمان میں کبھی مایوسی نہیں آتی ہے وہ ایمان ہی کیا جو بے دل ہو جائے وہ ایمان ہی کیا جس میں مایوسی آ جائے وہ جس بات ہیں مایوسی جذبات ہے جذبہ ہے بے دلی جذبہ ہے ایمان جذبہ نہیں ہے ایمان خدا کی نیچر ہے ایمان خدا کی فطرت ہے اس کی ذات کا حصہ ہے اور جب ہم اس کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں وہ ایمان غیر متزلزل ایمان ہے آمین اپنی زندگی میں سے آج ایک بات کا انتخاب کر لیں آپ ایمان رکھیں گے یا جذبات کے سہارے آپ زندگی بسر کریں گے بہت سے لوگ جذبات کو دیکھتے رہتے ہیں شفا ہو رہی ہے برکت مل رہی ہے تو ان کا ایمان ہائی لیول پر ہے وہ سمجھتا یہ ایمان ہے نہیں یہ جذبات ہیں ایمان یہ ہے جب کچھ بھی نہیں ہو رہا ہم پھر بھی خوش ہیں خدا کے ساتھ چل رہے ہیں شکر گزاری کر رہے ہیں ہم دوست کر رہے ہیں جب کچھ بھی ہماری زندگیوں میں نہیں ہو رہا جب طوفان بھی ہماری زندگیوں میں ہے ہمارا ایمان ہی ہے خدا مجھے نکال لے گا خدا مجھے نکال رہا ہے مین اور اس جذبات کی قید میں سے آپ نکل آئیں اس کو ایمان نہ سمجھیں جذبات کو ایمان نہ سمجھے ابلی صاحب کو دھوکا نہ دیں اور بہت سے ایماندار اسپرٹ فیلڈ ایماندار جو نئی پیدائش کا تجربہ رکھتے ہیں وہ بھی اس دھوکے کا شکار ہیں کہ وہ ایمان کو جذبات کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں ایمان کو جذبات سمجھ لیتے ہیں تیسری بات ایمان کے تعلق سے ہم نے خدا پر ایمان رکھنا ہے اس کے کلام پر ایمان رکھنا ہے اس کے وعدوں پر ایمان رکھنا ہے بیماری پر یا شفا پر ایمان نہیں رکھنا ہے بہت سے لوگ شفا پر ایمان رکھتے ہیں میں ایمان رکھتا ہوں خدا مجھے شفا دے گا میں ایمان رکھتا ہوں خدا میری زندگی میں موجود کرے گا یہ غلط ایمان ہے آپ کہیں گے یہ تو بائبل کی تعلیم ہے یہ غلط ایمان ہے ہم نے یہ ایمان نہیں رکھنا خدا مجھے شفا دے گا یہ ہمارا ایمان نہیں ہے ہمارا یہ ایمان نہیں خدا میری زندگی میں موجود کرے گا ہمارا جو ایمان ہے وہ خدا پر ہے کہ خدا موجود ہے اور وہ اپنے کلام کو میری زندگی میں پورا کرے گا پھر آپ کہیں گے شفا کے تعلق سے میں کیا کروں مع کے تعلق سے میں کیا کروں شفا کا شفا پر ایمان نہیں رکھنا ہے شفا کے لیے یقین رکھنا ہے فیتھ اور بلیف میں ڈفرنس کرنا سیکھیں ایمان کرنے میں اور یقین رکھنے میں ایمان رکھنے میں اور یقین رکھنے میں ڈفرنس کرنا سیکھیں بائبل میں یہ دونوں ورڈ استعمال ہوئے اتقاد یقین ایمان یہ ایک ہی بات نہیں ہے یہ ڈفرینٹ چیزیں ہیں شفا کے لیے ہم یقین رکھتے ہیں کہ خدا مجھے شفا دے گا معات کے لیے ہم یقین رکھتے ہیں کہ خدا میری زندگی میں معاہزات کرے گا دعاؤں کے جواب کے لیے ہم یقین رکھتے ہیں کہ خدا میری دعاؤں کا جواب دے گا لیکن جو ایمان ہے وہ ہم نے خدا پہ رکھنا ہے شفاہ پہ ایمان نہیں رکھنا ہے پھر جب شفا ملنے میں دیر ہو جاتی ہے آپ کا ایمان ڈاکمگانے لگتا ہے کیونکہ آپ کا ایمان غلط چیز پر ہے شفا پر آپ کا ایمان ہے حالات پر آپ کا ایمان ہے موجات پر آپ کا ایمان ہے نشانات پر آپ کا ایمان ہے خدا پر ایمان رکھنا سیکھیں سردی ہے گرمی ہے شفا ہے بیماری ہے موجدات ہے غربت ہے تنگی ہے مصیبت ہے خدا لا تبدیل خدا ہے خدا تو وہی موجود ہے خدا پر ایمان رکھیں کہ خدا موجود ہے اور یقین رکھیں کہ وہ میری زندگی میں اپنا کام کرے گا وہ میری زندگی میں معذاد کرے گا وہ مجھے شفا دے گا میں اس بات کا یقین رکھتا ہوں ایمان ایک ہی چیز پر رکھنا ہے اور وہ کیا چیز ہے یہ سمسیح کی شخصیت ہے یہ سماسی کا کلام ہے یہ سماسی کے وعدے ہیں ایمان ہم نے صرف اور صرف یسو مسیح پر رکھنا ہے اپنے ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسو کو تک رہو ایمان یسو ہے ایمان یسو ہے صرف یسو کو دیکھنا ہے اور یقین رکھنا ہے کہ جو کوئی یسو کہتا ہے وہ میری زندگی میں کرے گا جا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کر دیا جا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کر دیا یہ ایمان شفا کے لیے نہیں تھا یہ ایمان اس کی زندگی میں یسو کے لیے تھا کہ یسو مسیح میرا نجات دینا ہے یہ ایمان یسو ہی کماری سے پیدا ہوا ہے یسو مسیح ابن خدا ہے یسو مسیح میرے لیے مصلوب ہوا اور جی اٹھا ہے اور واپس آئے گا یہ وہ ایمان ہے جو آپ کی زندگی میں شفا کے لیے یقین کو لاتا ہے موجاد کے لیے یقین کو لاتا ہے یقین دہانی کو لاتا ہے دعا کے جواب کے لیے یقین دہانی کو لاتا ہے معجزات کو اور موجاد کے لیے اپنے ایمان کو خدا کے لیے جو ہم نے ایمان رکھنا ہے اس کا متبادل نہ بنا لیں بیسک چیز جو ہم نے سیکھنی ہے وہ یہ ہے خدا پر اس کے کلام پر اس کے وعدوں پر اور اس کی برکات پر اور اس کے احکامات پر ہم نے اپنا ایمان رکھنا ہے اپنے ایمان کی بنیاد رکھنی ہے اور یہ وہ ایمان ہے جو کبھی شکست نہیں کھاتا ہے کیونکہ خدا کبھی شکست نہیں کھاتا ہے یہ وہ ایمان ہے جو کبھی بیمار نہیں ہوتا ہے کیونکہ خدا کبھی بیمار نہیں ہوتا ہے یہ وہ ایمان ہے جو معاد کو حاصل کرتا ہے کیونکہ خدا معداد کرتا ہے لیکن بنیادی چیز یہ ہے شفا پر معات پر حالات پر ایمان نہیں رکھنا ہے خدا پر ایمان رکھنا ہے ہم اپنے ذہن کو اس قدر انکلائن کر دیتے ہیں ہم چیزوں پر ایمان رکھنا شروع کر دیتے ہیں معجدہ کیا چیز ہے آلات کیا چیز ہے شفا کیا ایک چیز ہے ہم چیزوں پر ایمان رکھنا شروع کر دیتے ہیں جبکہ ہمیں خدا پر ایمان رکھنا ہے کہ وہ موجود ہے اور سب کچھ کر سکتے ایمان رکھنے والوں کے لیے سب کچھ ممکن ہے فیتھ ٹوڈس گاڈ خدا کے لیے ایمان خدا کی جانم ایمان دس از فیتھ ٹورڈس سم تھنگ ناممکنات کے لیے ہمارا ایمان ہے جب ہم خدا کی طرف ایمان رکھتے ہیں خدا میں ایمان رکھتے ہیں ہم ناممکنات میں ایمان رکھتے ہیں اور ہم ناممکنات چیزوں کی توقع کر سکتے ہیں آج چرچ میں یہ پرابلم ہے بہت سے لوگ جہاں بھی جائیں بہت سے لوگ بہت سے لوگ شفا کے لیے شفا کے لیے اس چیز کے لیے دعا کریں اس چیز کے لیے دعا کریں اس چیز کے لیے دعا کریں جب ان سے پوچھا جائے آپ ایمان رکھے جی آپ میں شفا کے لیے, میں کے لیے ایمان رکھتا ہوں میں موضوعات کے لیے ایمان رکھتا ہوں میں اس چیز کے لیے ایمان رکھتا ہوں جی نہیں چیزوں کے لیے ایمان رکھیں چیزوں پر ایمان نہ رکھیں خدا پر ایمان رکھیں آپ کی زندگی میں خدا بڑے بڑے کام کرے جب آپ خدا سے شفا مانگتے ہیں جب آپ خدا سے معجات مانگتے ہیں تو وہ کیا دیتا ہے آپ کو جی کیا وہ شفا دیتا ہے آپ کو یا وہ آپ کو معاوضہ دیتا ہے جی نہیں جب ہم خدا سے شفا مانگتے ہیں وہ ہمیں شفا نہیں دیتا ہے. جب ہم خدا سے معاوضات مانگتے ہیں خدا ہمیں معاوضات نہیں دیتا ہے آپ کہیں گے یہ تو تھیالوجی ڈیفرنٹ ہے جب ہم شفا مانگتے ہیں وہ شفا دیتا ہے جب ہم معاذات مانگتے ہیں وہ معذات دیتا ہے جی نہیں جب ہم خدا سے شفا مانگتے ہیں وہ شفا نہیں دیتا ہے جب ہم خدا سے معاذات مانگتے ہیں وہ معذات نہیں دیتا ہے جب ہم خدا سے کچھ مانگتے ہیں تو وہ ہمیں کلام دیتا ہے وہ کلام کرتا ہے وہ اپنا کلام نازل فرما کر کیا کرتا ہے شفا دیتا ہے اس کا کلام ہماری زندگیوں میں کام کرتا ہے کلام زندگیوں میں کام کرتا ہے کلام کون ہے یسو مسیح ہے جب ہم مانتے ہیں وہ یسو کو دیتا ہے یسو کام کرتا ہے کلام کام کرتا ہے کلام کو بیچتا ہے شفا کا کلام ہے موزاط کا کلام ہے خدا کا سب سے بڑا گفٹ ہمارے لیے کلام ہے کلمہ ہے کلمہ مجسم ہوا آمین؟ اور جب خدا کسی کے لیے کلام کرتا ہے یہ وہ سب سے بڑی چیز ہے جو خدا آپ کو دینا چاہ رہا ہے جب خدا کی شفا کے لیے کلام کرتا ہے میری بیٹی میں تجھے شفا دوں گا میرے بیٹے میں تجھے شفا دوں گا میں ایک دن میں تجھے شفا دوں گا میں چھ دنوں کے بعد تجھے شفا دوں گا میں ایک سال میں تجھے شفا دوں گا آپ کو اور کچھ نہیں چاہیے یہ کلام ہی آپ کی شفا ہے یہ کلام ہی آپ کے موساد ہیں یہ کلام ہی آپ کو زندگی میں چاہیے کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے آمین شفا کے پیچھے نہ دوڑیں موساد کے پیچھے نہ دوڑیں خدا کے پیچھے بھاگیں یسو کے پیچھے بھاگیں کلام کے پیچھے بھاگیں آپ کی زندگی میں سب کچھ ہوگا جب خدا نے آسمان کو بنایا تو اس نے کیا کیا کلام کیا جب خدا نے روشنی کو بنایا تو خدا نے کیا کیا کلام کیا جب خدا نے جانور بنائے درخت بنائے پرندے بنائے تو خدا نے کیا کیا کلام کیا خدا کی بیسک نیچر کیا ہے خدا کلام کرتا ہے جس کے کہاں ہو وہ سنیں کہ روحلیسیاں سے کیا فرماتا ہے میں اپنی بھیڑوں سے کلام کرتا ہوں میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں وہ آواز وہ کلام جو کائنات کو تخلیق کرتا ہے وہ کلام جو دنیا کو تخلیق کرتا ہے کیا وہ کلام آپ کی زندگی میں چھوٹے چھوٹے موزے نہیں کر سکتا ہے جی آلے لویا یسو ہماری زندگی میں بڑے بڑے کام کر سکتا ہے کلام کے وسیلے سے خدا کے سارے پلان میں خدا کے سارے سسٹم میں کلام ہے خدا کے نزدیک بائبل سب سے ہم چیز ہے خدا نے اتنی محنت کی اس کو لکھنے میں پندرہ سو سالوں میں لکھی گئی چالیس لوگوں نے خدا کا کلام لکھا کیونکہ یہ انسان کو اسی کلام کی ضرورت ہے یہی وہ کلام ہے جو زندگیاں بدلتا ہے یہی وہ کلام ہے جو موجود کرتا ہے یہی وہ کلام ہے جو شفا دیتا ہے اور جو حالات کو بدل دیتا ہے موساد کے پیچھے نہ بھاگیں کلام کے پیچھے पीछे یسو کے پیچھے के جب بھی آپ خدا سے کچھ مانگیں گے خدا آپ کے لیے کلام کو بھیجیں صدرک میسک ابد نجو ہیں آگ کی بھٹی میں وہ جانتے ہیں کہ ہم ڈالے جائیں گے آگ کو پندرہ گنا زیادہ اور تیز کر دیا گیا ہے ان کا کیا ایمان ہے ہم نہیں جانتے کہ ہم زندہ واپس آئیں گے یا مر جائیں گے یہ ان کا ایمان ہے ہم نہیں جانتے ہم اس آگ کی بھٹی میں سے زندہ واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ ہوا ہمارا خدا ہے پڑھیں ڈینل کتاب میں انہوں نے یہ اقرار کیا چاہے وہ ہمیں نکالے آخی بھٹی میں سے یا نہ نکالے لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہمارا رہائی دینے والا زندہ ہے اور جب بادشاہ نے اور اس کے لوگوں نے خدا کے ان تینوں مقدسوں کو خدا کے ان تین جرنیلوں کو آگ میں پھینک دیا تو کلماس ان کے ساتھ گیا تاکہ ان کو چھڑا لے آلے ایک چوتھا لکھا ہے ایک اللہ زادہ بھی آگ میں نظر آیا جب وہ آگ میں پھینکے گئے جب کلام ان کے ساتھ تھا جب وہ کلام کے ساتھ تھے جب وہ آگ میں پھینکے گئے تو کلمہ بھی ان کے ساتھ چلا گیا کلمت اللہ بھی ان کے ساتھ چلا گیا ابن آدم بھی آگ میں چلا گیا اور ان کو آگ میں سے باہر نکال لایا آمین جب اب آگ میں سے گزرتے ہیں کلام آپ کے ساتھ یس سو آپ کے ساتھ جب آپ بیماری میں سے گزرتے ہیں یہ سو آپ کے ساتھ عزیز جس کلام نے سمندروں کو بنا دیا پہاڑوں کو بنا دیا جانوروں کو بنا دیا وہ آپ کی باڈی میں کیا چھوٹے چھوٹے آج معذ نہیں کر سکتا ہے پرابلم خدا کے ساتھ نہیں ہے پرابلم ہمارے ایمان کے ساتھ بغیر ایمان کے خدا کو پسند آنا ناممکن ہے خدا تو آج بھی آپ کی زندگیوں میں بڑے بڑے کام کرنا چاہتے کبھی تج سے دس بردار نہ ہوگا وہ <متحد> یہ نہیں کہتا میرے معجزات تیرے ساتھ ہوں گے میری شفا تیرے ساتھ ہوگی میرا یہ تیرے ساتھ ہوگا میرے فرشتے تیرے ساتھ ہوں گے گرچہ فرشتے بھی ہمارے ساتھ ہیں وہ یہ کہتا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں گا, یسو تیرے ساتھ ہوں یہ ہے ہمارا ایمان کہ میں موت کے سائے کی وادی میں سے بھی گزروں گا میرے ساتھ میرے ساتھ ہے تو میرے ساتھ ہے میری بیماری میں میری کمزوری میں میرے حالات میں میری غربت میں میری مصیبت میں یہ میرے ساتھ ہے آمین وہ آپ کے ساتھ ہے اور جب وہ آپ کے ساتھ ہے جو الفا ہے جو میگا ہے جو ابتدا ہے جو انتہا ہے جو افدیت ہے وہ میرے قدموں کو لے گا وہ مجھے گرنے نہ دے گا وہ میرے پاؤں میں چمبش نہ آنے دے گا یسو کے پاس خدا کے ساتھ اپنے شخصی تجربے کو ریلیشن شپ کو ڈیولپ کرے تیسری بات ایمان نہ تو کوئی پاسٹر آپ کو دے گا نہ کوئی ٹیچر آپ کو دے گا نہ کوئی بائبل سڈی آپ کو ایمان دے گی وہ وقت جو آپ خدا کے ساتھ گزارتے ہیں وہ آپ کے ایمان کو بلڈ اپ کرتا ہے وہ آپ کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے خدا کے ساتھ کوئی وقت نہیں گزارتے ہیں کوئی ایمان آپ میں ڈیولپ نہیں ہوگا ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے سننا خدا کے کلام سے جب ہم اس کے کلام کو سن اس کی آواز کو سنتے ہیں اس کے کلام کو سنتے ہیں اس کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ کو ڈیولپ کرتے ہیں شخصی رشتے کو ڈیولپ کرتے ہیں ہمارا ایمان ہم میں بڑھتا ہے اور خدا چاہتا ہے ہماری زندگی میں وہ ایمان ہو جو ایک ڈیفرنٹ کائنڈ آف فیت ہے جو لوگ دیکھ سکیں کہ اس کلیسیا میں ان ایمانداروں میں ایک مختلف قسم کا ایمان بڑا ایمان ہے اور بڑا ایمان کیسے ڈیولپ ہوتا ہے جب خدا کے ساتھ آپ اچھا وقت صرف کرتے ہیں خدا کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کا مطلب دعا کرنا نہیں ہے دعا کرنا ایک اور چیز ہے خدا کے ساتھ وقت گزارنے کا مطلب ہے خدا کے ساتھ باتیں کرنا قرآن مجھے سمجھا قرآن مجھے دکھا قرآن میری رہنمائی کر میں کیسے تیرے ساتھ چلوں کون سی چیزیں مجھے اپنی زندگی میں سے نکالنی ہیں جو تجھے پسند نہیں ہے کون سا رویہ میری زندگی میں غلط ہے کون سی بات میری زندگی میں غلط ہے کون سی سوچیں میری زندگی میں غلط ہیں قرآن کیا چیزیں مجھے اپنی زندگی میں لانی ہے یہ سارے تجربات یہ ساری بات چیت آپ کے ایمان کو خدا میں ڈیولپ کرتی ہے مضبوط کرتی ہے اسٹرانگ کرتی ہے اور پھر یہ وہ ایمان ہے جو معذات کو حاصل کرتا ہے جو شفا کو حاصل کرتا ہے جو ہر روز برکات کو حاصل کرتا ہے اور خدا چاہتا ہے ہماری زندگیوں میں ایسا ایمان ہو جیسے رائی کے دانے کے برابر ایمان ہماری زندگی میں ہو رائی کے دانے کی ماند ایمان ہماری زندگی میں ہو رائی کے دانے کے برابر ایمان ہماری زندگی میں اگر ہوگا اس کا ہمیں فائدہ نہیں ہے رائی کے دانے کی مانند جیسے رائی کا دانا ہے ویسے ایمان ہماری زندگی میں ہو اور رائی کا دانا کیا ہے چھوٹا سا ہوتا ہے لیکن جب یہ گرو کرتا ہے ایک بہت بڑا درخت ہماری زندگی میں بن جاتا ہے ہماری زندگی میں گروئنگ فیت ہونا چاہیے بڑھنے والا فیت ہونا چاہیے ایک ایمان جو روز بروز بڑھتا چلا جائے روز بروز انکریز ہوتا چلا جائے اور وہ کیسے ہوگا جیسے جیسے ہم خدا کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں ہمارا ایمان جو ہے یہ بڑھتا چلا جائے گا ہمارا ایمان بڑھتا چلا جائے گا اور پھر ہم خدا کے خدا سے اس کے وعدے اس کے معذات اس کے ہیلنگز اس کی پرومسز کو حاصل کر سکتے آج ہمیں اس بات کو دیکھنے کی ضرورت ہے شفاہ پر ہمارا ایمان ہے معجزات پر ہمارا ایمان ہے کہ یہ سو پر ہمارا ایمان ہے خدا پر ہمارا ایمان ہے ہم جس بات کو دیکھ رہے ہیں یا ہم جو ہمارے اندر ایمان ہے وہ انشیکبل ہے معاوضہ ہے یا نہیں ہے دیر ہے ابھی دعا کے جواب میں شفا ملنے میں ابھی دیر ہے پھر بھی ہمارا ایمان اسی ڈگری پر قائم ہے اسی جگہ پر قائم ہے وہ متزلزل نہیں ہے وہ ہلایا نہیں جا سکتا ایمان کو ہم نے سیکھنا ہے بڑھانا ہے گرو کرنا ہے اس میں اور خدا کے ساتھ ہم نے اپنے ریلیشن شپ کو ڈیولپ کرنا ہے خدا اور انسان ہمیشہ مل کر کام کرتے ہیں جب یہ ہونا یارہ باب میں خدا نے لازر کو زندہ کیا یسو مسیح نے لازر کو زندہ کیا تو خدا نے یسو نے اور لوگوں نے مل کر کام کیا لوگوں نے پتھر اٹھایا اور خدا نے یہ لازر کو زندہ کیا اور ایمان بھی یہی ہے کہ انسان اور خدا مل کر کام کرتے ہیں جب آپ ایمان رکھتے ہیں تو خدا آپ کی زندگی میں کام کرتا ہے جب آپ ایمان کا کام کرتے ہیں جب آپ ایمان سے کام کرتے ہیں جب آپ ایمان میں چلتے ہیں جب آپ اپنا کام کرتے ہیں تو خدا اپنا کام کرتا ہے جب آپ پتھر ہٹا دیتے ہیں اپنی زندگی میں سے تو پھر خدا آپ کی زندگی میں معذات کر سکتا ہے پھر خدا آپ کی زندگی میں شفا کو معذات کو برکت کو لا سکتا ہے چاند ایک باتیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کون سی چیز آپ کے ایمان میں رکاوٹ ہیں اور آپ کے ایمان کو بڑھنے نہیں دے رہی اور ان چیزوں کو ضرورت ہے کہ آپ اپنی زندگی میں سے دور کر دیں لیکن اس سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا جب خداون نے لادر کو زندہ کیا اور وہ قبر سے باہر آیا تو وہ بندہ ہوا تھا اور خدا نے کہا اس کی پٹیاں کھول دو اس کو لوز کرو اسی طرح سے جب ہم نجات پاتے ہیں یہ سمسی میں آتے ہیں ہماری روح تو نجات پا جاتی ہے لیکن ہم نے اپنے فیت کو لوز کرنا ہے ہم نے اپنے ایمان کو لوز کرنا سیکھنا ہے ریلیز کرنا سیکھنا ہے تاکہ ہمیں خدا سے برکت مل سکے چاند ایک باتیں میں آپ کو بتاؤں گا کون سی چیزیں ہماری زندگی میں ایمان کو بڑھنے نہیں دیتی ہیں اور آپ کو اپنی زندگی میں سے ان چیزوں کو نکالنے کی ضرورت ہے دوسرے الفاظ میں اگر یہ چیزیں آپ کی زندگی میں ہیں تو اس کا مطلب ہے ایمان آپ کی زندگی میں نہ ہونے کے برابر ہوگا پہلی چیز جو ہم نے اپنی زندگی میں سے نکالنی ہے جو ایمان کو بندے نہیں دیتی ہے وہ ہے سینیسزم اور اس کا مطلب ہے دوسروں میں دوسروں میں غلطیاں دیکھنا دوسروں کی غلطیاں نکالنا یہ ایک بڑی کامن سی بات ہے ہم ہاں ہمیشہ دوسروں کی کمزوریاں دیکھتے رہتے ہیں فلاں شخص میں یہ ہے فلاں خادم میں یہ ہے فلاں گھر میں یہ کمزوری ہے حکومت میں یہ کمزوری ہے فلاں چیز میں یہ غلطی ہے یہ فالٹ فائنڈنگ ایٹیٹیوڈ سینیسزم جب ہمارا سینیکل ایٹیٹیوڈ ہے ہم ہر ایک چیز کو کریٹیسائز کرتے رہتے ہیں ہمیں ہر ایک چیز میں غلطیاں نظر آتی رہتی ہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے اس کو ویسے نہیں کرنا چاہیے اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے اس کو وہ نہیں کرنا چاہیے اور ایسا شخص جو سینیکل ہے اس کی زندگی میں کبھی ایمان نہیں ہوگا اگر آپ تنقید کرنے والے شخص ہیں اگر آپ غلطیاں نکالنے والے شخص ہیں آج آپ کو توبہ کی ضرورت ہے تاکہ آپ ایمان کا آغاز کر سکے اپنی زندگی میں تاکہ خدا آپ کی زندگی میں کام کر سکے میں نے کئی بار پہلے بھی اپنے میسجز میں کہا ہے خدا کے پاس چیزیں لینے کے لیے نہ آئیں. خدا کے پاس برکت لینے کے لیے معجزات لینے کے لیے شفا لینے کے لیے نہ آئیں. خدا کے پاس اس لیے آئیں کیونکہ کہ وہ خدا ہے خدا کے پاس اس لیے آئیں کہ وہ خالق ہے کچھ لینے کے لیے خدا کے پاس نہ آئے کچھ دینے کے لیے خدا کے پاس ہے شکر گزاری ستائش تعریف کرنے کے لیے خدا کے پاس سینسزم کو ہم اپنی زندگی میں نکال فالٹ فائنڈنگ ایٹیٹیوڈ آپ نے زندگی میں سے نکالنا رسپیکٹ فل ایٹیٹیوڈ کسی کو بھی تنقید نہ کرے حکومت کو تنقید نہ کرے نہ نواز شریف کی حکومت کو تنقید کریں نہ بے نظیر کی حکومت کو تنقید کریں اللہ حکومتوں کے تعبر ہو نہ خادموں پہ تنقید کریں نہ لوگوں پہ تنقید کریں نہ کسی کے خلاف بات کریں اگر آپ کے ایسا رویہ ہے اس کا مطلب ہے آپ کا جو ایمان ہے وہ صفر کے برابر ہے ایسا ایمان آپ کی زندگی میں کچھ نہیں کرے گا دوسری پرابلم جو ہم نے اپنی زندگی میں سے نکالنی ہے دوسرا جائنٹ جو ہم نے اپنی زندگی میں سے نکالنا ہے وہ شک ہے شک آپ کے ایمان کو بر برباد کر دیتا شک کرنے والا دو دلا ہے اور ایسا شخص یہ نہ سمجھے کہ مجھے خداون کی طرف سے کچھ ملے گا بہت سے لوگوں کے لیے جب دعا کی جاتی ہے تو وہ شک کرتے ہیں پتہ نہیں شفا ملے گی یا نہیں ملے گی معاوضہ ہوگا یا نہیں ہوگا برکت ملے گی یا نہیں ملے گی جواب ملے گا یا نہیں ملے گا جو شخص ڈبل مائنڈیڈ ہے اسے کچھ بھی نہیں ملے گا شک آپ کے ایمان کو کھا جاتا ہے ڈسٹروائے کر دیتا ہے جب آپ کے لیے دعا کی جاتی ہے اور ایمان سے دعا کی جاتی ہے جب آپ ایمان رکھتے ہیں خادم بھی ایمان رکھتے ہیں تو آپ کو ضرور ملے گا اس لیے نہیں کہ دعا کی گئی ہے اس لیے نہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں بلکہ اس لیے کہ خدا موجود ہے اور وہ اپنے کلام کو آنر کرتا ہے فیت کے ساتھ ایک بڑی پرابلم یہ ہے کچھ لوگوں نے ایمان کو خدا بنا لیا سم پیپل ہیو میڈ فیتھ دیئر گاڈس بہت سے لوگوں نے اپنے ایمان کو خدا بنا لیا ہے میں ایمان سے یہ کروں گا ایمان سے یہ ہو جائے گا ایمان یہ کرے گا ایمان وہ کرے گا خدا یہ کرے گا خدا وہ کرے گا خدا یہ دے گا خدا وہ دے گا ایمان رکھنا ہے ایمان کی ضرورت ہے پر ایمان خدا نہیں ہے خدا خدا ہے خدا پر ایمان رکھنا ہے ایمان کو خدا نہ بنا یہ ایک ڈسپشن ہے بہت سے لوگ اپنی دعا کو خدا بنا لیں میں دعا کروں گا یہ ہو جائے گا میں دعا کروں گا وہ ہو جائے گا جی نہیں خدا یہ کرے گا تو یہ ہو جائے گا خدا وہ کرے گا تو یہ ہو جائے گا ایمان کو بھی خدا نہ بنا لیں خدا خدا ہے خدا پر ایمان رکھیں خدا سب کچھ کرے گا دوسری پرابلم ہمارے پیت کے ساتھ جو چیز ہمارے ایمان کو بڑھنے نہیں دیتی ہے شک اور جب ہم شک کرتے ہیں تو بیسیکلی ہم کس چیز پر شک کر رہے ہیں خدا کی ذات پر شک کر رہے ہیں جب ہم کہتے ہیں پتہ نہیں شفا ملے گی یا نہیں ملے گی اس کا مطلب ہے ہم شک کر رہے ہیں کہ یس مسی نے سچ بولا تھا کہ نہیں بولا تھا کہ میرے مار کھانے سے تم نے شفا پائی ہے جب ہم یسو پر شک کریں گے اور شک کرنے کا مطلب ہے کسی کو جھوٹا سمجھنا شک کا مطلب کیا ہے کسی پر اتقاد نہ کرنا کسی پر یقین نہ کرنا بے یقینی جھوٹ کیا اگلا شک جھوٹا ہے جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ یسو مسیح جھوٹا ہے تو وہ برکت کیسے دے گا ایمان کیا ہے کہ ابھی مجھے شفا ملی ہے یا نہیں ملی ہے ملے گی مل رہی ہے میری آنکھیں دیکھتی ہیں یا نہیں دیکھتی ہیں میں دیکھوں گا ڈائبٹیز ہے میرے اندر یا یہ شفا ملی ہے نہیں ملی ہے شفا ملے گی مل رہی ہے کیونکہ یسو زندہ ہے اور موزاد کرتا ہے میں شفا کو نہیں دیکھوں گا میں یسو کو دیکھوں گا اپنے ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسو قدر. جب تک شک آپ کی زندگی میں ہے آپ کبھی روحانی طور پر بالغ نہیں ہو سکتے ہم فضل سے نجات پاتے ہیں لیکن آگے آپ نجات میں اور ایمان میں اور فضل میں بڑھیں گے یا نہیں بڑھیں گے یہ چوائس ہے یہ انتخاب ہے یہ فیصلہ ہے جو آپ نے کرنا ہے آپ کی مرضی یہ فیصلہ کریں آپ کی مرضی یہ نہ فیصلہ کریں ایمان میں بڑھنے کا اگر آپ فیصلہ نہیں کریں گے جہاں آپ ہیں آپ وہیں رہ جائیں گے شک کو اپنی زندگی میں سے نکال دیں خدا کے لیے یہ بڑی اسوائی کی بات ہے ذنت کی بات ہے جب ہم شک کرتے ہیں خدا پتہ نہیں یسو شفا دے گا یا نہیں دے گا جب وہ زمین پر تھا اور ساڑھے تین سال خدمت کرتا رہا وہ کون سا بیمار تھا جس کو اس نے شفا نہیں دی وہ کون سا شخص ہے جو یسو کے باشا اور یسو نے کہا بیٹا میں تیری زندگی میں معاوضہ نہیں کر سکتا وہ کون سا بیمار تھا جسے خدا نے واپس لٹا دیا آج ہم کیوں یسو پر شک از گوائنگ وہ شفا دے گا وہ کر رہے اپنا کام کیونکہ وہ یسو ہے وہ یسو ہے وہ ایمین ہے ہم نے ہر قسم کے شک کو اپنی زندگی میں سے نکال دینا ہے ایمان میں کبھی شک نہیں آتا ہے شک میں ایمان کو لانے کی کوشش نہ کریں بہت سے لوگ شک رکھتے ہیں اور وہ اس میں تھوڑا سا ایمان لے آتے ہیں پیشے کے ان کی زندگیوں میں شک ہے اور وہ اس میں تھوڑا سا ایمان لے آتے ہیں جی میں ایمان رکھتا ہوں شفا جی نہیں ایمان رکھے اور ایمان میں کبھی شک مکس نہیں ہو سکتا ہے فیت اور ڈاؤٹ یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو کبھی مکس نہیں ہوں گے پانی اور تیل کبھی مکس نہیں ہوتا ہے تیل تیل رہتا ہے پانی پانی رہتا ہے ایمان ایمان رہتا ہے شک شک رہتا ہے یہ مکس نہیں ہوں گے اگر آپ میں ایمان ہے وہاں کبھی شک نہیں مکس ہو سکتا ہے کیونکہ بیسکلی اس میں فیت آپ کی بنیاد ایمان کی بنیاد خدا اور اس کی ذات پر تیسری چیز جو آپ کے ایمان کو برباد کر دیتی ہے یا بڑھنے نہیں دیتی ہے بے یقینی یقین نہ کرنا آپ کے لیے دعا کی گئی کوئی جواب نہیں ملا آپ انزی ہونا شروع ہو گئے کوئی شفا نہیں ملی آپ انزی ہونا شروع ہو گئے کوئی معجزہ نہیں ہوا بے یقینی آپ کی زندگی میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور ہم کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں پتہ نہیں مجھے شفا ملے گی یا نہیں ملے گی پتہ نہیں خدا مجھے جاجکار ہے یا مجھے خدا بلیسکار ہے خدا مجھے شفا دینا چاہتا ہے یا نہیں دینا چاہتا ایک بے یقینی کی حالت ذہن میں زندگی میں رویے میں آ جاتی ہے کہ شاید خدا مجھے دینا چاہتا ہے یہ نہیں دینا چاہتا ہے یہ بے یقینی آپ کے ایمان کو بندے نہیں دیتے یقین رکھیں جو کچھ جو اعتقاد رکھتا ہے اس کے لیے سب کچھ ہو ہے اور آخری بات ایمان کے تعلق سے جو چیز آپ کے ایمان کو برباد کر دیتی ہے چوتھی اور آخری بات ڈسکارجمنٹ بے دلی آپ کے ایمان کے خلاف ابلیس کا جو بہت بڑا ہتھیار ہے وہ بے دلی ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ یومن نیچر کا حصہ ہے پرانے انسان پرانی فطرت گنا انسان کی یہ فطرت ہے اس میں بڑی آسانی کے ساتھ بے دلی آ جاتی ہے دیکھیے پہنا سہ ملتیس باب اس کی چھ آئے بے دلی آپ کے ایمان کو برباد کر دیتی ہے اور بے دلی کا خدا کے پاس کوئی علاج نہیں بلکہ خدا نے آپ کے اندر ایک ایسا ایلیمنٹ رکھا ہے ایک ایسی خوبی رکھی ہے کہ آپ خود ڈسکریجمنٹ میں سے باہر نکل سکتے ہیں پڑھیں پہلا سیم التیس باغ اس کی چھٹی آئے داؤد پر اس کے لوگوں پر اموریوں نے حملہ کیا ان کے شہروں کو جلا دیا ان کی ساری عورتیں اور سارے بچے غلامی میں چلے گئے اور لکھے داؤد بھی روتا رہا اور وہ سارے مرد اتنا روئے کہ ان کے آنسو ختم ہو گئے پڑھے پہلا شہمول تیس باب اس کی چھٹیا جس نے میں نکال کہا ہے انچی آس سے پڑھے دا بھی اتنا پریشان ہو گیا ساری عورتیں سارے بچے جو اموری تھے وہ داود کے اور اس کے لوگوں کے لے گئے داؤد کے شہروں کو جلا دیا گیا لوگ داود کے خلاف ہو گئے اسے سنسار کرنے لگے ایک بڑی ڈسکریجمنٹ ایک بڑی مایوسی اور ایک بڑی بے دلی داؤد پر اور اس کے لوگوں پر آ گیا لیکن داؤد نے کیا, کیا؟ خدا نے داؤد کو مضبوط کرنے کے لیے کوئی کلام نہیں بھیجا کوئی نبی نہیں بھیجا کوئی بات نہیں کی ابھی آپ نے پڑھا چھٹی آیت میں داؤد نے اپنے آپ کو خداون میں مضبوط کیا بٹ ڈے وٹ اسٹرینتن ہم سیلف ان خدا نے داؤد نے اپنے آپ کو خداون میں مضبوط کیا کسی نے آ کے داؤد کو مضبوط نہیں کیا کسی نے باہر سے آ کر داؤد کو مضبوط نہیں کیا داؤد نے اندر سے ہی اپنے آپ کو خدا نے مضبوط کیا نہیں خدا مجھے فتح دے گا خدا بحال کرے گا میرے لوگ واپس آئیں گے عورتیں واپس آئیں گی بچے واپس آئیں گے ہم اموریوں کو شکست دیں گے ہم خدا کے ساتھ چلیں گے ہمیں پھر فتح ملے گی داؤد نے خود ہی اپنے آپ کو خدا نے مضبوط کیا کون خدا ان میں آپ کو مضبوط کرے گا آپ خود آپ کے اندر جو کلام ہے آپ کے اندر جو ایمان ہے وہ آپ کو خدا نے مضبوط کرتا ہے جی ابھی میں بیمار ہوں ابھی یہ علامت ہے ابھی یہ مشکل ہے ابھی یہ بیماری ہے لیکن اپنے اندر اپنے آپ کو مضبوط کریں خدا مجھے شفا دے گا خدا مجھے اٹھا کھڑا کرے گا خدا مجھے بحال کرے گا خدا مجھے نیا کر دے گا خدا مجھے میری زندگی میں نیا کام کرے گا ہی از گوئنگ ٹو ڈو اٹ ہی از گوئنگ ٹو اسٹرینتھن می ہی از گوئنگ ٹو بلس می اپنے اندر سے ہی اپنے آپ کو اسٹرانگ کرے گا. عزیزو جو شخص اندر سے مضبوط ہے اسے کوئی باہر سے نہیں کرا سکتا جو شخص اندر سے مضبوط ہے کوئی اسے باہر سے نہیں گرا سکتا ہے اندر ایمان ہے کوئی شخص جو ایمان میں مضبوط ہے باہر سے طوفان اسے گرا نہیں سکتے ہیں بیماری باہر سے آتی ہے طوفان باہر سے آتے ہیں حالات باہر سے آتے ہیں جادوگر باہر سے آتے ہیں وہ اسے گرا نہیں سکتے ہیں جو اندر سے مضبوط ہے وہ باہر سے نہیں گر سکتا ہے لیکن جو صرف باہر سے مضبوط ہے باہر باہری مضبوط ہے اور اندر سے کمزور ہے اسے باہر کی چیزیں آسانی سے کرا دیں اندر سے مضبوط بنے فیت میں ایمان میں مضبوط ہوں اور ایمان کیا ہے ایمان کی بنیاد کیا ہے خدا کی ساتھ خدا کا کلام اور یہ سمسی ہمارے ایمان کی بنیاد ہے یہ کا آنا ہمارے ایمان کی بنیاد ہے یہ کی پیدائش ہمارے ایمان کی بنیاد ہے وہ کماری سے پیدا ہوا وہ خدا ہے وہ زندہ ہوا اس نے میرے گنا اٹھا لیے اب میں گنا نہیں کروں گا وہ واپس آئے گا یہ ایمان ہے اور کوئی چیز ایمان نہیں ہے یہ ایمان ہے اور یہ ایمان مضبوط ایمان ہے یہ ایمان کبھی شکست نہیں کرتا ہے کیونکہ یہ سمسی کبھی شکست نہیں کرتا آمین کو برکت دے اپنے ایمان کو موبلائز کریں اور چیزوں پر نہیں حالات پر نہیں شفا پر نہیں معذات پر نہیں یسو یسو کو دیکھیں یسو کو دیکھیں اپنے ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسو کو دیکھیں آمین